اللہ سم hmm! چلتے سبھی بلو ہلاک ہوتے ہیں نئے پیدا ہو بعض علاقے ان کے علاقوں گھنتے گھومتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر جگہ پہنچنا کسی کے بعد نہیں ہے ہر جگہ انسان پہنچ جائے اور وہاں کو دیکھ تو فلا سنگا پہ سناؤں گا بات تو نہیں ہے لیکن آپ سب سنتے ہیں جو سننے کے بعد ہے قرآن ہم سناتا ہے اللہ نے دبا کیے تو ان کے واقعات کو ہم سنتے ہیں لوگ کیا ہوا دیکھتے نہیں تعلق یہ تو ہر انسان دیکھتا ہے زمینوں پر اللہ اس کے علاقے میں بارش اتارتا ہے مسئلے آتی ہیں جانور استعمال کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے نہیں نے کون کے ضروت دیے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا یہ کہ اس دن کا کیا انتظار کرنا ہے اگر انتظار کرنا ہے تو پھر حاضر سے سمجھ لو اس دن تو تمہاری تو وہ ہے کہ چارک کا پرٹ کراؤ گے اور اس کا نہیں چلو آپ کرتے کچھ دن فیصلہ ہو گیا حق پر کھورے بادل پر تھورے اللہ نے کیا ان کو رکھا چلی ہے خصوصیات اللہ کی پکو کی اللہ نے ایک مرد کو مقرر کیا ہے جس کو اللہ انسانوں کی اختیارات دے دیے روی تم تمہارے لیے موقع ہے تمہاری زندگیوں میں کیا ہوئے جب پورا ہوگا بہت کے پہلے پہلے اپنی تیاری والے اخبار کا برابر ہے اور کوئی چاہتے نہ طرح ہو جائے چار اٹھنا بیٹھنا چال چلن شٹر سورج شادی زمین تو پھر سمجھ لاتا ہو جائے کیونکہ اللہ فرمان اللہ سے ہوں یہ تو نمبر آپ نہیں ہو جائے مومن کا آگا نہ اپنا برنا نہ جینا نہ زاہر نہ باتے تو مالا کیا نمبر چاہت مومنوں کی صفات نمبر پات سالہ السلام علیہ نمبر چھے بلی شائد کی ایمہ بلی کیوں سبب کیا لائے سبب اپنے جدل کہ اس امت میں امام بن جاؤ سائے پر سبر پر اب یہاں اللہ رب والوں کو خطاب بڑھاتے ہیں یہ ایمان والوں اس خطاب کو سخت تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا صورت میں اللہ رب العالمین نے ترغیب کی ہے اللہ نے انتظار کا موقع دیا ہے تو اپنی سالت کو پیراؤں باقی ہے تو آپ کو आप दावत में काम करो अपने सुबत में अपने तीन पहले सूरत में जिक्र किया ने तोहीद की अब थी। अब थी। तो ये बयान किया है और मजीद के और ثابت کرنا سلط کو ابارنا دعوت کی دعوت ہو رسم اور بلت وغیرہ اس کو دنیا سے پتہ کریے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بہت بہتر کرنے والا ہے یا نبی اللہ سے کرنا کا فروغ منافقین اور نہ منافقین کا نالیمن حکیمہ اے خوب جاننے والا حکمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کفار کے اور منافقین کے ان کے باتوں کو بالا طاق رکھو آپ اللہ سے ڈر کر اپنے زندگی گزارو آپ کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ کے حکموں کو عالمن وہ خوب جانتا ہے جو آپ پر ڈالتا ہے اور اللہ جو احکامات آپ کو دیتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہے وہ طبیو ہاٮٔ پیروی کرو جو وہی کی جاتی ہے آپ کے طرف میر رب کے رب کے جانب سے ان اللہ اللہ تعالیٰ کا اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبردار نبی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ طبع مایو ہا مر رب اب یہ آیا کتنا سری ہے اس معنی میں کہ جب نبی کو وہی کے بغیر اپنی بات ماننے کی گنجائش نہیں کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا لے یا اپنے دل میں کوئی سوچ لے یا اپنے تجربات کو دین کے ساتھ ملا لے جب کہ نبی کا سوچ کائنات میں تمام انسانوں سے اعلی ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس کے سوچ کے باتوں کو بھی دین نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے طرف سے سوچ لے جو بھی اچھا ہے وہ کرو اور نہیں طب مَا علی کا میں اور سورت ہود میں آپ نے پڑھ لیا تنا یہ نبی علیہ السلط نے فرمایا کہ حود نے مجھے بڑھاپے میں داخل کر دیا ہے اس میں بھی یہ حکم نبی علیہ السلام پر بہت باری دا کہ اس حکم کے پیروی کرو جو آپ کے طرف اس کا نظور ہوا ہے اور یہ بہت مشکل ہے یہاں پر بھی یہ فرمایا وہ طبیع مایو گئی اور پھر آخر میں بیما تامل خبیر جو تم عمل کرتے ہو فرمایا خبردار ہے توکل کرو اللہ پر وکفا بل وکیلا کافی اللہ تعالیٰ کا احساس جو بھی مشکلات جو بھی پریشانی ہے وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اس کے ذات پر یقین بر وسات توکل ما جعل اللہ اللہ نے ادمی من قلبین جو بھی دو دل اس سینے میں وما اللہ نے تمہاری بیویوں کو اللہ ہر زہار کرتے و ماں جالا نہیں بنایا اس اللہ نے تمہاری ادم ادیا کہتے ہیں ان لڑکوں کو جن کو لوگ پکارتے ہیں بیٹے کے نام سے ات جس کو لے پالک کہتے ہیں اردو والے لے پالک پالے ہوئے لڑکوں کو اپنے بیٹے بنانا پر میں اما نہیں بنایا اتیا حکم تمہارے لے پالک ہو اپنا حکم تمہارے بیٹے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہے ظالم قل حکم یہ تمہاری بات ہے تمہاری منہ سے ولہ یقول الحق اللہ کہتا ہے حق وہیل اور وہ سیدھی ہے اس میں تین باتوں کا یہاں ذکر آیا ایک یہ کہ اللہ نے دل میں ایک سینے میں دو دل نے رکھے کیا مانا مشرقین کہتے ہمارے ساتھ تھوڑا سا گنجائش رکھو ہمارے عقیدے میں نرمی کرو تو اگر آپ ان کے ساتھ عقیدے میں نرمی کریں گے تو آپ کے دل میں دو جگہ بن جائے گی ایک شرک کے لیے ایک توحید کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل کے اندر شرک بھی ہو اور توحید بھی ہو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتے دوسری بات فرمایا کہ ان لوگوں نے ایک رسم جاری کیا جس کو زہار کہتے ہیں یہ کہ عورت کے ساتھ اختلاف آ جائے اور اس سے قسم کھا کر زہار کر لے یہ میری بیوی بن گئی بیوی سے ماں بن گئی میں اس کی تفصیل موجود ہے فرما یہ بھی نہیں ہو سکتا تمہارے مایوس تم ایک عورت کے اندر ایک وقت سفتیں نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی بھی ہے تو ماں بھی بن گئی نہیں بیوی ہے تو بیوی ہے اب اس کے لیے قسم کا کفارہ ہے تیسری بات بتائی بیٹا مو بولا بیٹا جس کو تم لوگ بیٹا کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے نطفے سے نہیں ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا ہے وہ تو تمہارے منہ کے بات ہے غالب قولکم حکمیا یہ تمہارے منہ کے بات ہے شریعت کے بات یہ نہیں ہے اور یہاں پر وہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ہارثہ رضی اللہ تعالی کو بیٹا قرار دیا تھا اور جہالت کے دستور قانون یہ تھا کہ جس نے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو اب وہ بیٹا ہی شمار ہوتا تھا پھر لوگ اس کو زید بن محمد سے پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم زید بن محمد اب ہوا اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا کس کا رشتہ زینب کا زینب کا رشتہ اس کے ساتھ کیا کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام تھا نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا ان کا رشتہ ہو گیا رشتہ ہونے کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ نہو زینب کے ساتھ ان کی موافقت نہ ہو سکی گر نہیں بن سکا اور اسلام میں پھر یہ اجازت ہے کہ جب میں بھی اپس میں متفق نہیں ہوتے ہیں بات نہیں بنتی ہے حد الوس کوشش کے بعد تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ طلاق دے دو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی زینب کو طلاق دے دی چونکہ یہ رشتہ نبی علیہ السلام نے کیا تھا اور یہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جس کے ذریعے سے رشتہ ہو جائے اس رشتے میں گڑبڑ پیدا ہو جائے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ بھئی میرے کہنے پر فلاں نے اپنی بیٹی دی یا بہن دی اور ان کے ساتھ آگے ظلم ہوا زیادتی ہو گئی تو اس پر انسان کو تکلیف پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تکلیف دی زید کو سمجھایا کہ آپ گھر بناؤ رہو طلاق مت دو لیکن اللہ کے قانون کو لاگو تو اس پر یہ نہیں کر سکتا تھا کہ آپ طلاق کتان دیں گے نہیں کیونکہ شریعت میں گنجائش ہے باہر کے جب اس نے طلاق دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں اس کو خود نکاح میں لے لوں کیوں جو میرے کیے وے رشتے کی وجہ سے ان کو دکھ اور تکلیف پہنچ گیا ہے تو نبی کے گرانے میں اس کا آنا بہت بڑا عظمت تو گویا کہ اس میرے رشتے سے وہ جو مداوا ہے وہ جو سمجھو زخم کے مرہم پٹی ہے وہ لگ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں زینب کے ساتھ نکاح کر دو لیکن ادھر قوم کا رسم رواج کہ قوم بولیں گے یہ کس نے یہ نبی ہے اور یہ تو اپنے بہو کے ساتھ نکاح کر رہے کیوں کہ زید تو اس کا بیٹا ہے اب جب بیٹے نے طلاق دے دیا ہے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور یہ نہیں کہ زمین پر اس کا نکاح بندہ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کا فیصلہ کر لیا جنا کہا یہ ہم نے تیرے بیوی بنا دیئے اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا تو یہاں اس کا ذکر فرمایا او ان کو نسبت کے, کے ساتھ اللہ یہ بہت انصاف کے بات ہے اللہ کے نزدیک اگر تم نہیں جانتے ہو ان کے باپ فیخوان حکم فدین فی وہ تمہارے بھائی ہے دین میں وہ اور تمہارے دوست ہیں بولے صحیح نہیں ہے تمہارے اوپر جنا ہوں فیما اس میں گنا کر جاؤ تم اس میں خطا کر جاؤ اس میں مانا اگر کوئی خطا لگ جائے بول چک ہو جائے تو اس میں گنا نہیں ہے جس طرح انسان قسم اٹھاتا ہے غلطی سے تو اس کو اللہ نے معاف کر دیا فرما اللہ کما تام مدد کلو کم لیکن اس میں گنا ہوگا جو ارادہ کرے تمہارے دل وقان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت محربان مانا یہ کہ ان کو تم پکارو بلا لو تو باپ کے نام پر فلان بن فلان اگر باپ کا نام معلوم نہیں ہے کنیت وغیرہ تو پھر فرمایا تمہارا بھائی ہے یا اخی بول تو اے بھائی نہیں تو ملکم تمہارے دوست ہیں ان کو ان ناموں میں سے کوئی نام دے دو ہاں اگر تم سے غلطی ہو جائے اور وہی رسم رواج تمہاری زبان پر دوبارہ پلٹ آئے یا جہالت کے وہ باتیں جو گزر چکی ہیں وہ زبان پر آ جائے تو غلطی سے وہ گنا مشمار نہیں ہوگا البتہ دل سے ارادہ کرنا جہالت کے باتوں کا یہ گناہ مشمار ہوتا ہے ان اولا بالمومنین نبی زیادہ حقدار ایمان والوں پر بین ان بوزن کے نفسوں میں سے مانا نبی زیادہ حق رکھتا ہے ان کے معاملات میں ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے نفس کا جو اختیار ہے اس سے بڑھ کر نبی کا اختیار ہونا چاہیے ان پر وزواج ام اور اس کی بیویاں ان کے مائیں ہیں وہ اول اور رشتے دار بعض اولا باز زیادہ حق دار ہے باز بازوں سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں من المؤمنین ایمان والوں میں اول والمہاجرین اور مہاجرین میں سے اللہ انتفالو مگر یہ تم کرو اللہ اولیاء ایکم معروفہ اپنے دوستوں کے ساتھ بلائی کا عمل کانداری کا, کا فل کتاب مستورہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ وہ ایمان والوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق رکھتا ہے مانا ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر مہربان بھی ہے نفس ہم کو شیطانت کی طرف دعوت دیتا ہے نبی ہم کو رحمان کے ساتھ جوڑنے کا دعوت دیتا ہے ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور نفس ہم کو جالم کی طرف لے جاتا ہے تو نبی ہم پر زیادہ مہربان ہوا اور زیادہ حقدار بنا ہمارے نفس پر ان کی اطاعت کا حقداری اور فرمایا کہ نبی کی بیویاں وہ امت والوں کے لیے مائیں ہیں بعض جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بعد میں نکاح نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر تیرے والد مر جائے تو تیرے ماں کے ساتھ تو نکاح تو نہیں کرے گا کسی کو تیرے ماں ہے نا تو قرآن کہتے نبی کی بیویاں امتیا کے مائیں ہیں تو ماؤں کے ساتھ امتی کیسے نکاح کریں گے وہ تو امت کے مائیں ہیں ماؤں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتے یہ جہالت کے باتے ہیں قرآن سے اس کا تردید ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتے داریوں میں بعض رشتے داریاں بازو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں رشتوں میں بازے بازو کو فوکیت حاصل ہے. مہاجرین اور انسوار کے مسائل وہ اپنی جگہ ہے لیکن فرمایا کہ رشتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت کا حامل ہے جیسا کہ یہ مذہب کو معلوم ہے پہلے نبی علیہ السلام نے اخوت بنوایا تھا صحابہ کا یہ انصاری ہے یہ ماجر ہے بات کے آیا جب نازل ہو گئی صورت نسا تو اللہ رب العالمین نے اس اخوت کو اپنے جگہ پر قرار رکھا لیکن میراث کے مسئلے کو ان سے الگ کیا یہاں پر فرمایا کہ ایمان والے آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہ اگر تم دوستوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہو تو اس میں آپ کو گنجائش ہے لیکن میراث کا وہ واسطہ ختم ہو گیا وہ وراثت کے حکم میں تبدیل ہو گیا فرمائی یہ بات اللہ کے ہاں کتاب میں مستور ہے۔ تحریر شدہ ہے۔ ویدہ خذنا جب ہم نے لیا من النبیینا نبیوسمیثاقهم ان کا وعدہ و من ذورات سے و من نوح انور السلام سے ابراہیم و موسی و عیسی و عیسی ابن مریم و عیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم سے واخذنا میں ہم نے ساقن لیا ہم نے ان سے مضبوط وعدہ پختہ وعدہ فرمایا کہ ہم نے اور نبیوں سے بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان سے وعدہ لیا تھا اس مقصد کیلئی کہ جو ان کے لیے ذمہ داری ہے وہ پورا کرے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پورا کینسد تاکہ وہ اللہ سچوں کے بارے میں پوچھے ان کے سچائی سے جنہوں نے دین کو قبول کیا تو کو قبول کیا دن پر چلے ان کے سچائی کے بارے میں اللہ ان سے پوچھ لے وہ تیار کی لیے تم پر کی ہے جب آئے تمہارے پاس جنو دن لشکر فارسل نہ رہی بس بے جام نے جنو دن اور ایسا لشکر لمتا رہا جس کو تم نے نہیں دیکھا مانا ملائق فرشتے وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا یہاں جنگ احزاب کا ذکر ہے چوتھے سال نبی علیہ السلام کے ہجرت کے چوتھے سال یہ جنگ ہوئی ہے یہ پے در پہ ہے نہ تینوں جنگ دوسری میں بدر تیسرے میں اوہت چوتھے میں احزاب ہر ایک سال میں جنگ ہے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے دوسرے سال میں بدر ہوئی ہے نا دوسری سال ہجری میں بدر اور تیسرے میں احد اور چوتھے میں احزاب اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ عنہ سے بخاری میں تاریخ ثابت کرنے کے لیے مرفو حدیث سے استدلال کیا ہے عبداللہ بن عمر وہ جنگ بدر کے تاریخ ثابت کر رہے ہیں نا جنگ احد کے کہتے ہیں عبداللہ نے عمر کہتے ہیں میں بدر میں آیا اس وقت میرا عمر پندرہ سال تو نبی علیہ اسلام نے مجھے جنگ بدر والوں میں نہیں لیا پھر میں جنگ عہد میں شرکت کے لیے آیا اللہ کے نبی نے مجھے قبول کیا جنگ کے لیے میرا عمر پندرہ سال امام بخاری نے وہاں ثابت کیا کہ سال کے بعد یہ جنگ ہوا ہے اس کی تاریخ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جنگ عہد کی یہاں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے یہود نسارا مشرقی نے مکہ یہ مل کر سب آئے دس ہزار کا لشکر مدینے پر چڑھائی کے لیے اور مدینے کو گھیرے میں لے لیا اور بنی قریضہ والوں کے ساتھ نبی علیہ السلط والس کا معاہدہ تھا یہودیوں کے بستی ہے وہ کہ ہمارے اوپر آپ حملہ نہیں کریں گے تمہارے اوپر ہم نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے کے تعاون کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں کو مکے کے مشرقین اور دیگر یہود نسارہ نے گھیر لیا تو جا کر کے بنی قریضہ والوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی آ جاؤ انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ہے انہوں نے معاہدہ کس بار کا اب تو جب نبی زندہ نہیں رہے گا تو کس کون پوچھے گا معاہدے کا ہم نے تو بالکل اینٹ سے بجانا ہے ہم نے تو ختم کرنا ہے مدینے کو دس ہزار کا لشکر چھوٹے سی بستی پر آ جائے یہ اللہ کا نصرت مدد یہاں ان کا تذکرہ کہ ایسے لشکر ہم نے بیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا ہواوں کو بیجا وَقَانَ اللہ بما تَعْمَرُونَ بَصْوِرَا ہے اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا اس جا اوکم جب آئے تمہارے پاس مِن فوکِكُم تمہارے اوپر کی جانب سے چھڑ آئے تمہارے اوپر وَمِنَا سْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہارے نیچے کے جانب سے مانا مدینے کا نقشہ اللہ بیان کرتے ہیں اس طرف سے بھی آئے اس طرف سے بھی آئے وہ بلاغتر اور, اور پہنچ گئے دل کہاں تک پہنچ گئے گلو تک پہنچ گئے ہے نا گھبراہٹ کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے انسان کا دل نکلا دے انسان اپنی زبان سے کہتا ہے نا میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میں سمجھا کہ میرا دل بارایا ہے فرمایا مت جنون باللہ گمان کر رہے تھے تم اللہ پر گمان کرنا طرح طرح کے گمانے یہ گمانے ایمان والوں کے نہیں تھی یہ منافقین کے گمان ہیں هنالکم تُلَیَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا اس وقت اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے اور ہلائے گئے وہ ہلانا بہت سخت سخت جھٹکے دیے گئے ان کو یہ بڑا امتحان تھا ہر جنگ کے موقع پر منافقین کا الگ فلسفہ ہوتے نا وہ اپنے فلسفے لے کر آ جاتے ہیں. کا فلسفہ الگ بدر کا الگ یہاں کا الگ وحیز یقینا جب کہہ رہے تھے منافقین مرضون وہ جن کی دلوں میں بیماری تھی ما وادہ رسول اللہ قرورا نہیں وعدہ کہ اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکا یہ تو فریب ہے کتنے گندے لوگ ہیں کتنے گندے منافقین بہت گندے ہیں اللہ اور رسول کو کہتے ہیں یہ کہ فریب کر رہے اس سے بڑھ کر کیا کو فرح یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے اب اس میں مدد کیا رہ گیا وہ دیکھو مدینہ کا سارا طرف بند ہو گیا اتنا بڑا لشکر اونٹوں پر سوار دس ہزار کے لوگ آ گئے اس سے کون بچ سکتے ویسے اللہ کہتے کریں کا ہے مدد بس یہ تو نہیں ہے تمہارا کوئی مقام فرج پلٹ جاؤ ونو اور طلب کر رہے تھے اجازت فرح کم مین ان میں سے گرو نبی یا نبی سے یقول نہ کہہ رہے تھے نہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے اورا ہے ماہ ہی بے اور تین اور نہیں ہے وہ غیر محفوظ اللہ آ را. نہیں وہ ارادہ رکھتے مگر بھاگنے کا آئے بانے کرتے جی ہمارے گھر تو ایک کونے پر ہے کنارے پر ہیں دیوارے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اگر دشمن آ گئے تو وہ تو ڈائریکٹ داخل ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے دیوارے ہیں دروازے بھی صحیح نہیں ہیں چھوٹے پوٹے ہیں تو ہم اجازت دے تو ہم وہی پیرا دیں گے اللہ فرماتے یہ اصل میں منافق ہیں بہانے بناتے ہیں جان چڑانے کے لیے طریقہ ہے ان کا ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں نبی کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حقیقت میں یہ خود اپنے دھوکے میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اللہ نے تو کبھی دھوکہ نہیں کیا وہ تو جو بھی وعدہ کرتے وہ پورا کرتا ہے اللہ فرماتے اصل میں یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں میدان جنگ سے بھاگتے ہیں بز دل ہے ولاؤ دکھ اگر داخل کر دی جاتی ہے فوج ان کے اوپر من اختوارہ اس کے مدینے کے مختلف سمتوں سے تم مس عل الفتنتا پھر سوال کرتے ان سے فتنے کا یہاں امراط فتنے سے امراض شرک لا تو ضرور آتے اس میں وما طلب بسوبیہ اور نہ وہ تلقف کرتے توقف نہ کرتے اس میں اللہ یا مگر تھوڑے سے معنی یہ دو مانے ہیں یہاں ایک یہ کہ اگر مدینے کے اندر یہ دس ہزار کے لشکر کا داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے. پھر ان منافقین سے کہتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے ساتھ ہو جاؤ ساتھی بن جاؤ اعلان کرو شرک کا اعلان کرو لات منا توزان بل صحیح ہے سب کچھ یہ فورن مان جاتے دوسرا معنی یہ کہ اگر یہ لشکر مدینے میں داخل ہو جائے پھر ان منافقین سے کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ صحابہ کو قتل کرو خانہ جنگی کرنا ہے مدینے کے اندر تو یہ اس کے لیے بالکل تیار یہ خانہ جنگی فوراً کر لیتے کیونکہ منافقین کا کام یہ ہے ابھی بھی آپ دیکھ لینا جہاں جہاں مجاہدین کام کرتے جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے منافقین کو فوراً خانہ جنگی بناتے ہیں مسلمانوں کو اپس میں لڑاتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یہود نصارہ کے ساتھ مل کر ان کی ریکھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہیں یا مراکز ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں یہ سب منافقین کا کام ہے اس وقت بھی راج بھی یہ جو کہتے ہیں لشکر بنا لیا اور لشکر نے یہ کیا لشکر وشکر نہیں بنا منافقین بنا لیا اس کو یہ لشکر کا نام رکھتے ہیں تو منافق ہوتے یا تو یہ ریٹائر باغی ہوتے ہیں یا علاقے کے منافقین ہوتے ان کو اکٹھا کر لیتے بولتے لشکر بن گیا اس لیے پھر بولتے اتنے گئے اتنے گئے لشکر کے سردار کا سر وہاں پڑا ہوتا تھا وہاں تو سر نہیں پڑھے گا اور کیا پڑھے گا تو, تو ایسے ہی مروانا چاہتے ہیں ان کو تو انہوں نے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا لشکر داخل ہو جاتا مدینے پر اور پھر ان منافقین کو بلایا جاتا کہ یا تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ اعلان کرو کفر کا تو یہ اعلان کر لیتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں چلا ہمارے ساتھ مل کر یہ صحابہ کو قتل کرو تو یہ قتل بھی کر لیتے ہیں تو یہ کام انہوں نے کرنا تھا اللہ فرماتے وہ مات بس بحا اللہ سیرا وہ توقف نہ کرتے انتظار نہ کرتے مگر بہت کم مانا اگر ان کو کہتا ہے کہ چلو تم سوچو بس تھوڑی دیر کے فورن بات وہ جواب دے دیتے کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے ایسا کرنا ہے وَلَقَدْ اللَّهِ اللہ سے من قبل اس سے نہیں پانحد اللہ, کا آهَدُ اللَّهِ اللہ کا پوچھا جانے والا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اللہ چھوڑے گا نہیں اللہ اپنے وعدے کے بارے میں پوچھے گا کل آ فرما دیجیے پہنچائے گا تمہیں مگر بہت کم اگر تم جہاد سے بھاگ گئے تو پھر تمہارا خیر نہیں ہے منافق کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک طرف اللہ کی واحدی ہوتی ہے ان کے لیے تو دوسری طرف مشرقین کے دعوے سیدھے ہو جاؤ یا ان کے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ ہر وقت یہ ڈرپوک ہوتے ہیں جیسے ہمارے حکومت کو کیونکہ منافق ہوتے ہیں امریکہ نے کہا دوست ہوتے یا دشمن ہوتے طالبان کا ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہی تمہارے ساتھ ہے دل تو ان کا ہوتا نہیں یہ بہمان ہوتے آپ فرما دیجئے جی منظر کون ہے وہ یا اللہ بچائے گا تم کو اللہ تارا سے اگر وہ تمہارا ارادہ کرے تکلیف کا نقصان کا برائی کا او اراد بكم رحما یا وہ ارادہ کرے تمہیں رحمت پہنچانے کا مہربانی کا ولا جدون الوم من دون نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے ماں سوا ولیوں ولا نصرہ نہ دوست نہ کوئی مددگار فرمایا اللہ سے ان کو کون بچائے گا اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے یا اگر اللہ تعالی ان کی دشمنوں کو مغلوب کر دے ان پہ اوپر رحم کر دے تو اللہ کی رحمت کو کون روک سکتا ہے قد یعلم اللہ المعوقینا یقینا جانتا ہے اللہ تعالی روکنے والوں کو منکم تم میں سے والقالینا کہنے والوں کو الیخوان میں اپنے بھائیوں سے هلما الینا او ہمارے پاس ولایاتون البس اللہ قليلا نہیں حاضر ہوتے لڑائی میں مگر بہت توڑیں منافقین کی صفات یہ معوق لوگ ہیں منتظر ہوتے ہی ہیں انتظار میں رہتے ہیں ایمان والوں پر ان کا انتظار رہتا ہے یا اگر غالب آ جاتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ مغلوب ہو جاتے ہیں کہتے کہتے ہم نے تو پہلے کہا تھا مت لڑو ہم کمزور ہیں بہانے ان کے پاس تیار ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ روکنے والے ہیں اپنے بھائیوں کو اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس بیٹھ جاؤ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اش خطن علیکم بخیری کرتے ہوئے تمہارے اوپر فیضا جا الخوف وائے تو ہم اب دیکھیں گے ان کو وہ دیکھیں گے کے آپ کے طرف تدور گمتی ہیں ان کے انکے کل اس شخص کے طرح رہی من الموت جو غشی تاری ہوا ہو اس کے اوپر موت کی یہ ایسے انکوں سے آپ کو دیکھیں گے جیسے کہ موت کی کیفیت ہے ان پر یہ اس میں منافق کی ذلت کی انتہا اللہ نے بیان کی ہے اتنے ڈر پوک اتنی زلی اتنے رسوا فرمایا فل خوف الخوف جب چلا جائے خوف سلقوکم تو بولتے ہیں تمہارے اوپر بے السنت ہداط تیز زبانوں کے ساتھ جب وہ دشمن کا خوف ختم ہو جائے نا تو پھر کیا ہوگا سلقوکم کم بے چلائیں گے تمہارے اوپر زبانیں تیز تیز حداد حدید سے ہے چوری چری کی طرح زبان ہے ان کے پھر بڑے تیز اشن خیر آپ بناتے ہوئے آپ آپ آپ حریث ثابت کرتے خیر پر ارے جی ہم نے تو یہ دوڑ لگایا میں نے تو یہ کام کیا میں تو وہاں گیا میرے رشتہ دار تھے میں نے ان کو کہا میں نے یہودیوں کے اندر یہ بات کی میں نے اس, اس کو پیغام بھیجا یہ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو کر پھر ان کی باتیں ہوتی تھی اللہ کے نبی میں تو وہاں گیا تھا میں نے اس کو پیغام بھیجا تھا اس سے یہ فائدہ ہو گیا اس سے یہ فائدہ ہو گیا سب جھوٹے بات اللہ فرمت اللہ یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ مان نہیں لایا برباد کیا اللہ نے ان کے اعمال کو وکا نہ اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے اگر کوئی ساحل سوال کرے اچھا نمازی بھی پڑھتے زکات بھی دیتے حج بھی جاتے ہیں اور داڑیاں بھی رکھی ہیں اس طرح اللہ رب العالمین ان کے امال کو برباد کرتے اللہ فرماتے ہاں میں برباد کرتا ہوں میرے اوپر ان کی بربادی آسان ہے اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہو تو میں جانتا ہوں یہ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے نقصان کے لیے داخل ہو گئے ہیں میں ان کو جانتا ہوں میرے اوپر اعمال کے بربادی کون سے مشکل ہے برباد ہو گئے یحسبون سب الحصاب آپ کو مان کرتے لشکروں پر لمجہ سب کہ وہ نہیں گئے کیونکہ منافق ہے نا اگر ان کو مسلمانوں نے کہا ڈرو مت گروسے نکلو عورتوں کے ساتھ گسے ہوئے ہو کمروں میں باہر آ جاؤ لشکر تو چلا گیا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسے کسی نے غلط بتایا ہوگا لم یزہب ہو گئے نہیں ہے وہ وَإِيَّةِ الْأَحْزَابُ اگر آ جائے لشکر يَوَدُّو تو وہ پسند کریں گے لَوْاَنَّهُمْ کَاشْكِوَو بَادُو نَا فِي الْعَرَابِ وہ رہتے ہیں سہراؤں میں یس الو نان امبائے پوچھتے تمہارے حالات کے بارے میں وہ کہتے اگر معلوم ہوتا ہے نا پہلے سے کہ مدینے پر چڑھائی ہوگی تو ہم پہلے سے نکل جاتے بہت دور جا کر کے نا وہی پوچھتے رہتے کیا بنا کون غالب آ گئے بس یہ ان کا کیفیت ہوتا وفی کم مافت اللہ خلیل اگر ہوتے وہ تمہارے اندر تو نہ لڑتے مگر بہت کم مانا یہ کہ ان کا لڑنا کیا ہے بہت کم یہ تو باتونی یا خالی باتیں کرتے ہیں لڑنے کے دم خم ان میں نہیں ہے یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ان کے بہت سارے قباہ اور ذلتیں بیان کیے یہ بڑے زلیل لوگ ہیں بڑے خبیص لوگ ہیں مسلمانوں کے نقصان کے درپے ہیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں کہ کئی مسلمانوں کو تکلیف ہو تو یہ جلدی پہنچائے راحت آ جائے تو آپ کے ساتھ ہے تکلیف آ جائے تو آپ سے بیگانے ہیں یہ ان کے خصلات کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے منافقین کے اعمال اللہ تعالیٰ نے سیاحت میں بہت سارے تاکیدات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دعوت دی ہے اس میں نبی علیہ السلط کی پوری زندگی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سکوت خاموشی جہاد قتال زندگی میں اتباع کرنے کا حکم ہے اور بہت سارے تاکیدات لام تاقید قد تاکید کے لیے کان تاکید کے لی اور لام میں لام تاکید کے لی فی فی کے اندر تاکید یہ نہیں فرمایا فی عملی رسول اللہ ہے فی قول رسول اللہ ہے فیطر کے رسول اللہ ہے بلکہ فی رسول اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس و تن حسنہ حسنا ہے ان تمام تقیدات کے ساتھ پھر فرمائے لمن کا نیج اللہ علیہ آخر جس شخص کا اللہ سے اور قیامت کے دن سے امید ہو کہ وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا اور اللہ کے اس دن میں حاضری وہ دے گا یہ اس کے لیے ہے لقت کا نل کم یقین ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ ہے رسول اللہ وسلم کی زندگی میں اس وقت بہترین نمونہ لیمن کانا نا اس شخص کے لیے جو ہو رج اللہ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ سے ملاقات کو امید الاخر اور آخرت کے دن کا امید ودا اللہ کتھیرا یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو بہت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو قتال کا پہلو ہے وہ بالکل نمایاں ہے کیونکہ تعلق یہاں کتال جہاد سے ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے نام کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کی زندگی کے شعبے سے وہ بہت دور ہے کتال کے شعبے سے صوفی قسم کے لوگ درویش قسم کے لوگ جو تسبیح کے دانے کے گردانے کے تو قائل ہیں کتال کے قائل نہیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ سے بہت دور ہے کیونکہ یہاں جو عنوان چل رہا ہے وہ تو قتال کا ہے جہاد کا ہے باقی زندگی اللہ کے نبی کے سارے اس میں داخل ہے لیکن سب سے اول تو قتال ہے یہاں پر فی رسول اللہ کے اندر تو پوری زندگی ہے لیکن مفتین مشرقین ان کا تو دعوت صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں باقی عمل کے بات ہوتی ہے تو انجنا ابا اللہ امت اللہ وہ ان کے قدموں پر چلتے ہیں وَلَمَّا جب دیکھا امان والوں نے لشکروں کو قالو کہنے لگے ہاضام یہ وہ ہیں جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے وہ رسول ہو اور اس کے رسول نے وعدہ کیا صد اللہ و اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے تسلیم نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان نے اور فرمند نے فرمند برداری اور ایمان میں وہ لوگ بڑھ گئے اس عمل میں مانا یہ کہ جو لوگ مومن ہیں ایمان والے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں امتحان سے گزارے گا امتحان تمہارے اوپر ضروری ہے تو وہ ایمان میں بڑھ گئے منافقین نجاست میں بڑھ گئے اور انہوں نے ایسی باتیں کہی کہ اللہ اور رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے نعوذ باللہ من المنی سد ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ہیں سد اکو جنہوں نے جنہوں نے پورا کیا اپنے باز وہ جو انتظار کر رہے ہیں تبدیلا نہیں کہ انہوں نے اپنے بات میں کوئی تبدیلی تبدیلی انہوں نے نہیں کی ذرا برابر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اس انتظار میں تھے جنگ کا میدان گرم ہو اس میں ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی دیں گے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر انس بن نظر جو اس جنگ میں کام آئے میں شہید ہوئے تھے ان کا اللہ تعالی نے وعدے میں بڑے پکے مضبوط ہے جنگ بدر کے اندر صحابہ کے کارناموں کو اللہ نے بیان کیا ان کو اعزاز ملا تو اس واقعے کے بعد بعض صحابہ نے یہ تمنا کی کہ ہم بھی اللہ کے رستے میں لڑیں گے اور ہم بھی یہ آزاد حاصل کریں گے پھر جنگ احد میں بہت شریک ہوئے اور اس انداز سے لڑے کہ یقیناً آج ہم قرآن کریم میں ان کے تذکرے پڑھتے ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا اور یہ تمام صحابہ کے لیے آزاد ہے کہ مما بد دلو تبدیلا ذرا بھی تبدیلی نہیں کی مانا انہوں نے ایجاد نہیں کیا عقیدہ گندا انہوں نے ایجاد نہیں کیا کچھ بھی تبدیلی نہیں کیا اللہ کی دن کے دین کے حوالے سے نبی نے جو بات بتائی اس پر عمل کیا جو عقیدہ نظریہ پیغمبر نے پیش کیا اسی کو انہوں نے اپنایا لیام تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا منافقین اور عذاب دے منافقین کو انشا اگر بہت چاہے ان پر ان اللہ کھانا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت میں ربان اللہ رب العالمین ان جنگی میدانوں کو گرم کرتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے سچائی کا بدلہ مل جاتا ہے شہادتیں مل جاتی ہے جنت کی نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں کیونکہ صلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے لیگ زیا جیسے صورت معاہدہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا ایک سو انیس نمبر آیات میں ہاتھ <تصفح> کوم آج سچوں کے سچائی کا ان کو فائدہ ملے گا لَمْ جَنَّاتُن تَجْرِمِن تَحْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِي آبَدًا یہ قیامت کی دن سلے کا دن ہے عجر کا دن ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفْرُو بِغَيْزِهِمْ وَلُٹھا دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے میں لم ینالو خیرہ نہیں پہنچے وہ کسی قسم کے خیر کو ان کی نظر میں جو خیر تھا اللہ کے نزدیک تو خیر نہیں تھا ان کی نظر میں تو خیر یہ تھا کہ ہم نبی کو قتل کر دیں گے مدینے کو ویران کر کے رکھ دیں گے صحابہ میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو مرکز بن رہا ہے مدینے میں مسلمانوں کا اس کو ہم و بالا کریں گے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ فرماتے وہ اپنے عقائد نظریات سوچ میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکے و کف اللہ المؤمنين القتال اور کافی ہو گیا اللہ در ایمان والوں کے لیے قتال لڑائی میں وقان اللہ قبی نہ زیزاح اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست غالب ایمان والوں کے طرف سے اللہ نے ان کے ایسے مدد کی کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا فرشتوں کو بھیجا ہواؤں کو بھیجا اور احزاب کو بگایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاہَرُونَ مِنَ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ اب اس آیات میں بنو قرعزہ والوں کا تذکرہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے بلکہ تمہارے مدد کریں گے جب مشرقین اور احلِ کتاب مل کر آئے اور ان کو بھی عبارہ ان کی اطلاع جب نبی علیہ السلام کو مل گئی یہ قریض والے بھی تو آ گئے نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے یہ تو ہمارے دفاع کے لیے ایک پشت پناہ دی طرف سے کیونکہ قریب لوگ ہیں یہ انہوں نے تو ہم پر حملہ نہیں کرنا تھا یہ تو وعدہ کر چکے تھے انہوں نے بھی وعدہ توڑ دیا اور مخالفین کے سب میں آ گئے باہر کے جب سارے لوگ بھاگ گئے اور یہ بھی اپنی بستیوں کی طرف پلٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریلا ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا جنگی کرتا زرہ وغیرہ اتار رہے تھے اور غسل کی تیاری میں تھے تو اتنے میں جبریلا آئے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کپڑے اتار رہے ہیں جنگ کے ہم نے تو نہیں اتارے اللہ کی نبی نے فرمایا کیا حکم ہے فرمایا بنی کر والوں کا تعاقب کرو اللہ کا حکم یہ ہے. صحابہ کو کہو کہ ان کو گیر لے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا صحابہ کو جمع کیا اثر کی نماز بنی کرزہ میں جا کے ادا کرو صحابہ نے عجلت کے ساتھ سفر شروع کیا بنی قریضہ کو گھیرنے کے لیے رستے میں نماز کا وقت آ گیا بازو صحابہ نے کہا نماز پڑھیں گے بعض نے کہا نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بنی قریض میں ادا کرنا ہے جن صحابہ نے اس فرمان کا یہ مانا لیا کہ اللہ کے نبی کا مقصود تھا جلتی جانا ہے تو ہم جلتی جا رہے ہیں لہذا نماز کا وقت ہو چکا ہے رستے میں ہی پڑے گے جن صحابہ نے مفہوم یہ سمجھا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز تم نے پڑھنا وہاں ہے رستے میں نماز ہوگی بھی نہیں پھر تو انہوں نے یہی مفہوم سمجھا بعد میں جب اللہ کے نبی کو دونوں نے بتایا تو فرمایا دونوں نے صحیح کیا ہے صحابہ نے بن قریضا کے بستی کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ اسلا ڈال دو یعنی ہتھیار ڈال دو کچھ گہرا ان کا جاری رہا کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے قلعوں سے اتر آئے نبی نے سعد بن نماز کے پیچھے پیغام بھیجا یہ ان کے قوم کے لوگ ہیں ان کو بلا لو وہ کے زخمی تھے جنگ بدر سے اس کے پاؤں میں زخم تھا جنگ عہد سے اور اس نے دعا بھی کیا تھا کہ اللہ اگر ان یہودیوں کا جنگ میں حصہ باقی ہو تو مجھے ان کے لیے زندہ رکھنا تاکہ میں اس جنگ میں حصہ لوں نہیں تو اپنے پاس بلا لے اگر تجھے خوشی ہے نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے ساتھیوں کو بھیجا صحابہ کو اس کو بلایا وہ آ گئے فرمایا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے آپ کے لوگ ہیں آپ کے قوم کے لوگ ہیں اور میرا یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑنے کے قابل ہیں ان میں ان کو قتل کرو ان کے عورتوں کو بچوں کو ضعیف العمر کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرو لونڈیاں بناؤ غلام بناؤ اور ان کے جائیداد کو تقسیم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد حکم تھا تو نے فیصلہ کیا ہے کس کے فیصلے پر اللہ کے فیصلے پر اللہ نے مجھے وہی بھیجا ہے کہ جو فیصلہ سعد نے کیا یہی فیصلہ ہے اور پھر اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے سنا ہے بخاری کی روایت میں یہ واقعہ ہے کہ جب سعد بن معاذ فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احتجل عرش ود بن معاذ کے موت کی وجہ سے آج اللہ کے عرش نے حرکت کی ہے بہت بڑا اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں انہوں نے اپنے قوم برادری سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کیا کہ قوم اور برادری کے لوگ ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو قتل کرو اللہ نے ان کا اتنا احساس کیا ستر ہزار فرشتے اس کے جنازے میں شریک تھے منافقین نے کہا اس کا جنازہ ہلکا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازہ ہلکا نہیں ہے فرشتوں نے اٹھایا ہے وزن فرشتے اٹھا چکے ہیں ہم تو ویسے ہی ثوابا ہاتھ لگا رہے ہیں ان کو یہاں ان کا تذکرہ فرمایا ونظر الذين ظاهرهم اتار دی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ظاهرهم جنہوں نے ان کے مجد کی تھی مانا بنو قریظہ والوں نے من اهل الكتاب الکتاب میں سے من صياصهم ان کے قلوں میں سے وقذفہ ڈال دیے فی قلوبهم الرعب ان کے دلوں میں خوف فریقاً تقتلونا قتل كرائےت تمه غرو کو وتا سرونا فریقا اور قیدی بنا رہے تھے ایک گرو کو منا جو قتل کے قابل تھے وہ تم نے قتل کیے اور جو قیدی بنانے کی غلام اور لونڈیاں بنانے کے قابل تھے ان کو غلام بنا لیا واورثكم وارث بنایا تمہیں اللہ تعالی نے ارضہم ان کی زمینوں کا ودیار ہم اور ان کے گھروں کا وامال کے مالوں کا وارثن اور اس زمین کا لم توہا جس کو تم نے نہیں رون تھا وہ اللہ اللہ کل نشین قدیر تعالیٰ جس پر قادر ایسی زمینیں ایسے مال جائیداد جس پر تم نے لم توہا قدم بھی نہیں رکھے تھے وہ ساری زمینیں اللہ نے فتح کر کے تم کو دے دی اب یہاں دیکھو مشرقین نے کیا سوچا اور اللہ نے کیا کیا مدینے کو ختم کریں گے اللہ نے فرمایا مدینہ تو بچ کیا میں نے بچانا تھا لیکن قریب میں یہودیوں کے بستی کو ہم نے فتح کر دیا تاکہ یہ قریب کے دشمنوں کے شارتیں ختم ہو جائیں یا ایوہ النبی اے نبی <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم کل لی از واجکا ان کن تنہ تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتحالین امتوں کن نوصر کن نصراحا بسم نبی علیہ السلام کو خطاب اس صورت میں کئی خطابات اللہ کے نبی کو ہیں کئی خطابات ایمان والوں کو اور امات المن کے لیے خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے امر پر نکاح کر لیا محات المومن نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی شادیوں پر تو شادی کر رہے ہیں کیوں نہ ہوں ہم اپنے اخراجات بڑھانے کے بات کریں گے خرچہ زیادہ کرو فتوحات ہوتے رہتے ہیں پیسے بڑھ گئے ہیں بخاری کی روایت میں ہیں عمر فاروق رضی اللہ تنہب السلام کے گھر میں آئے تو اندر سے آوازیں بلند ہو رہی تھی مات المومن اللہ کے نبی سے مطالبات کر رہی ہیں پیسے بڑھاؤ اخراجات بڑھاؤ یہ عورتوں کی فطری باتیں ہیں نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم خاون کے اوپر زور ڈالیں گے کہ تم خرچہ بڑھا دو مزید شادی نہیں کرے گا حالانکہ تقدیر کے مسئلے ہوتے ہیں خرچہ بڑھے یا نہیں بڑھے وہ تو ہوتا ہی عمر رضی ہوں آواز السلام علیکم یا رسول اللہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے اس کے لیے آنے کی اجازت دی اور کہا عمر آپ نے میرے گھر والیوں کی آوازیں سنی ہوگی فرمایا ہاں اللہ کے نبی آوازیں ان کی بلند ہو رہی تھی چونکہ اس, اس میں ایک عمر فاروق کی بیٹی بھی ہے افسا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آپ کی آواز انہوں نے سن لیا سب اپنے اپنے کمروں میں بھاگ گئی آپ کا بڑا روب ہے بڑا خوف آپ سے کہتے ہیں لوگ نبی علیہ السلات و کے سامنے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے روب آپ کے دبدبے کے مقابلے میں کسی کا دب دبا ہو سکتا ہے مایا نہیں عمر اللہ نے آپ کو روب دیا ہے پھر عمر فاروق ان کو آواز دیتے ہیں. اے اپنے نفس کے دشمنیوں آپ نے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہو اللہ کے نبی کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا عمر آپ ہر معاملے میں بولتے رہتے ہیں. آپ ہمارے گھر کے معاملے میں کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو ہمارے گھر کے مسائل ہیں نبی علیہ سلاۃ سے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بیٹے سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ میں تو اس کے گردن دبا کے ختم کر دوں گا باہر کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کی اخراجات بڑھانے کے بجائے اللہ نے یہ حکم نازل کیا اے نبی صلی اللہ کلواجگا کہہ دے اپنی بیویوں سے ان کو اگر ہو تم تری الحیات الدنیا دنیا دنیا چاہتی ہو مال دولت چاہیے تو آؤ وہ زینتر اس کی زینت فتح آرن تو آؤ امت کنہنا میں تمہیں فائدہ دوں گا سامان دوں گا دنیا کا وہ اوسر رہ کنہ سراہن جمیلہ اور تمہیں رخصت کر دوں گا اچھے طریقے سے رخصت کرنا جاو اپنے, اپنے باپ کے گھر سب کو چھٹی دے دیتا ہوں پیسے چاہیے لو لیکن میں رکھوں گا نہیں وہ تن میں تری اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کو وہ رسول کے رسول کو مارا اللہ رسول کی اطاعت چاہیے آخر اور آخرت کا گھر چاہیے اللہ اللَّهَ تعالیٰ نے عدت تیار من نیکی کرنے والیوں کے لیے ہر ایک اجر عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رضی اللہ تعالی سی یہ مسئلہ پیش کیا کہاں عائشہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ ایسا کرو جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو